اور جسے اللہ دے وہی راپر ہے اور جسے گمراہ کرے تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی حمایت والے نہ پاؤ گے اور ہم انہیں قامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے اندھے اور گونگے اور بہرے ان کا ٹیکانا جہنم ہے جب کبھی بجنی پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے